کہا ہے کہ انضر میں ہیں مگر قامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو